صبر تو وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب ہی پر توقل کرتے ہیں اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مردھی نبی بھیجے تھے ہم ان کی طرف وہی کرتے تھے لہٰذا تم اہل ذکر مطلب اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تم علم نہیں رکھتے إليك ما نزل إليهم ہم نے انہیں واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا اور ہم نے آپ پر یہ ذکر مطلب قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اور شاید کہ وہ غور و فکر کریں اَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَضَّأَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے برے مکر کیے اللہ انہیں برے مکر کیے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان پر وہاں سے عذاب لے آئے جہاں سے وہ شعور نہیں رکھتے اوََََََََََّم فلوم فم بجین یا ان کے چلنے پھرنے کے دوران میں وہ انہیں پکڑ لے پھر وہ اسے عاجز کرنے والے نہیں اویّہ یا انہیں حالت خوف میں مبتلا کر کے پکڑ لے پھر بلا شبہ تمہارا رب بہت شفقت کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے اولم يروا ما خلق من عن وهم کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ ان کے سائے دائیں اور بائیں جانب سے ڈھلتے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے اور اس کے سامنے وہ سب آجز ہیں وللله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابه والملائكه وهم لا يستكبرون اور اسمان اور زمین کے تمام جاندار اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور تمام فرشتے بھی اور وہ تکبر نہیں کرتے یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وہ اپنے اوپر سے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اب چلتے ہیں نایات کی تفسیر کے طرف اہل ذکری سے مراد اہل کتاب ہیں جو پچھلے انبیاء اور ان کی تاریخ سے واقف تھے مطلب یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ انسان ہی تھے اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر انسان ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں کہ تم ان کی بشریت کی وجہ سے ان کی رسالت کا انکار کر دو اگر تمہیں شک ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لو کہ پچھلے انبیاء بشر تھے یا ملائکہ وہ بھی سب انسان ہی تھے تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا محض بشریت کی وجہ سے انکار کیوں مزید دیکھیے سورہ انبیاء آیت نمبر سات کا ہاشیہ پھر اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں مثلا پہلا جب تم تجارت اور کاروبار کے لیے سفر پر جاؤ پھر دوسرا جب تم کاروبار کو فروغ دینے کے لیے مختلف ہیلے اور طریقے اختیار کرو تیسرا یا رات کو آرام کرنے کے لیے اپنے بستروں پر جاؤ یہ تقلب کے مختلف مفہوم ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے ان صورتوں میں بھی تمہارا مواخذہ کر سکتا ہے تخوفین کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے سے ہی دل میں عذاب اور مواخذے کا ڈر ہو جس طرح بعض دفعہ انسان کسی بڑے گناہ کے ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو خوف محسوس کرتا ہے کہ کہیں اللہ میری گرفت نہ کر لے چنانچہ بعض دفعہ اس طرح بھی مواخذہ ہوتا ہے پھر کہ وہ گناہوں پر فوراً مواخذہ نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے اور اس مہلت سے بہت سے لوگوں کو توبہ و استغفار کی توفیق بھی نصیب ہو جاتی ہے پھر اللہ تعال کی عظمت و کی بریائی اور اس کی جلالت شان کا بیان ہے کہ ہر چیز اس کے سامنے جھکی ہوئی اور موتی ہے جمادات ہوں یا حیوانات یا جن و انسان اور ملائکہ ہر وہ چیز جس کا سایہ ہے جو دائیں بائیں جھکتا ہے تو وہ صبح و شام اپنے سائے کے ساتھ اللہ کو سجدہ کرتی ہے امام مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں جب سورج ڈھلتا ہے تو ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے بھاوار تفسیر ابن کثیر پھر اللہ کے خوف سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں پھر اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے بلکہ جس کا حکم دیا جاتا ہے بجا لاتے ہیں جس سے منع کیا جاتا ہے اس سے دور رہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فإياي فارغبون اور الله نے فرمایا دو الہ وَلَهُ بناؤ بس ایکلا الہ ہے لہذا تم الله تتقون اور اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور اسی کی اطاعت اور اسی کی اطاعت دائمی ہے کیا پھر تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے تم آہ وفغان فغان کرتے ہو تم آہ و فان کرتے ہو ا و شفغ ریم کم بو شری کن پھر جب وہ تم سے تکلیف ہٹا دیتا ہے تو تم میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے یکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون تاکہ ان نعمتوں کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دیں چنانچہ تم فائدہ اٹھا لو پھر جلد تم جان لوگے ویجعلون لما لا يعلمون نصیبا مما رزقناہم عمّا كون تم تفتر اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے ان باطل معبودوں کا حصہ ٹھہراتے ہیں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں اللہ کی قسم تم سے تمہاری افطرا پر افطرا پر دازیوں کا ضرور سوال ہوگا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمَّ يَشْتَهُونَ اور وہ اللہ کی بیٹیاں ٹھہراتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ٹھہراتے ہیں وہ اولاد سے پاک ہے اور ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں یعنی بیٹے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہی نہیں کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں اگر آسمان و زمین میں دو معبود ہوتے تو نظام عالم قائم ہی نہیں رہ سکتا تھا یہ فساد اور خرابی کا شکار ہو, جا، ہو چکا ہوتا خرابی کا شکار ہو چکا ہوتا سورہ انبیاء آیت نمبر بائیس اس لیے مطلب دو خداؤں کا عقیدہ جس کے مجوسی حامل رہے ہیں یا تعدد علاح بہت سارے معبودوں کا عقیدہ جس کے اکثر مشرقین قائل رہے ہیں یہ سب باطل ہیں جب کائنات کا خالق ایک ہے اور وہی بلا شرکت غیر تمام کائنات تمام کائنات کا نظم و نسق چلا رہا ہے تو معبود بھی صرف وہی ہے جو اکیلا ہے دو یا دو سے زیادہ نہیں ہیں پھر اسی کی عبادت و اطاعت دائمی اور لازم ہے وہ کی معنی ہمیشگی کے ہیں و لمبوں صیب سورہ صافات آیت نمبر نو اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ کا اور اس کا وہی مطلب ہے جو دوسرے مقامات پر بیان کیا گیا ہے فیب الدہ اللہ الدین الدین الخص سورہ زمر آیت نمبر دو اور تین پس اللہ کی عبادت کرو اسی کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے بندگی کو خالص کرتے ہوئے خبردار اسی اللہ کے لیے خالص بندگی ہے پھر جب سب نعمتوں کا دینے والا صرف ایک اللہ ہے تو پھر عبادت کسی اور کی کیوں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ قلب وجدان کی گہرائیوں میں راسق ہے جو اس وقت ابھر کر سامنے آ جاتا ہے جب ہر طرف سے مایوسی کے بادل گہرے ہو جاتے ہیں پھر لیکن انسان بھی کتنا نا ہے کہ تکلیف بیماری تنگ دستی اور نقصان وغیرہ کے دور ہوتے ہی وہ پھر رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے یا اترانے اور اکڑنے لگتا ہے سورہ ہود آیت نمبر دس یا کہتا ہے یہ تو میرے علم و ہنر کا نتیجہ ہے سورہ زمر آیت نمبر انچاس یا کہتا ہے میں تو نعمتوں ہی کا مستحق تھا سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر پچاس پھر یہ اس طرح ہی ہے جیسے اس سے قبل فرمایا تھا فإن سورہ ابراہیم آیت نمبر تیس کہہ دیجئے چند روزہ زندگی میں فائدہ اٹھا لو بلاخر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے یعنی یہ زجر و توبیخ اور تحدید ہے پھر یعنی جن کو یہ حاجت روا مشکل کشا اور معبود سمجھتے ہیں وہ پتھر کی مورتیاں ہیں یا جنات و شاطین ہیں جن کی حقیقت کا ان کو علم ہی نہیں اسی طرح قبروں میں مدفون لوگوں کی حقیقت بھی کوئی نہیں جانتا لیکن ان ظالم لوگوں نے ان کی حقیقت سے نا اشنا ہونے کے باوجود انہیں اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کے لیے بھی نظر و نیاز کے طور پر حصہ مقرر کرتے ہیں بلکہ اللہ کا حصہ رہ جائے تو وہ شک رہ جائے ان کے حصے میں کمی نہیں کرتے جیسا کہ سورہ نام آیتمبر ایک 136 میں بیان کیا گیا ہے پھر تم جو اللہ پر افطراع کرتے ہو کہ اس کا شریک یا شرکا ہے اس کی بابت قیامت والے دن تم سے پوچھا جائے گا پھر عرب کے بعض قبیلے جیسے کہ خزاع اور کنانہ فرشتوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یعنی ایک ظلم تو یہ کیا کہ اللہ کی اولاد قرار دی جبکہ اس کی کوئی اولاد نہیں پھر اولاد بھی مانس جسے وہ اپنے لیے پسند ہی نہیں کرتے اللہ کے لیے اسے پسند کیا جیسے دوسرے مقام پر فرمایا سورہ نجم آیت نمبر اکیس اور بائیس کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اس کے لیے بیٹیاں یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے یہاں فرمایا کہ تم تو یہ خواہش رکھتے ہو کہ بیٹے ہوں بیٹی کیوں نہ ہو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم و غصے سے بھرا ہوتا ہے وہ اس آر کے باعث لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے جس کی اسے بشارت دی گئی ہے سوچتا ہے کیا اتنی توہین کے باوجود اسے باقی رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے آگاہ رہو بہت برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بری مثال ہے اور اللہ کے لیے اعلی مثال ہے اور وہ غالب خوب حکمت والا ہے وَلَو فَإذا جاء جلهم لا ساعتا ولا يستقدمون اور اگر اللہ لوگوں کے ظلم پر ان کا مواخذہ کرے تو اس زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہ چھوڑے لیکن وہ ایک مقرر وقت تک لیکن وہ ایک مقرر وقت تک انہیں ڈھیل دیتا ہے پھر جب ان کا مقرر وقت آ پہنچتا ہے تو ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی یجعلون لله ما یكرهون وتصف السانتهم الكذبا ان لهم الحسن لا جرم ان لهم نرا وانهم مفرطون اور وہ اللہ کے لیے وہ چیز ٹھہراتے ہیں جس سے خود کراہت کرتے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے بلا شبہ یقینا ان کے لیے آگ ہے اور بے شک وہ اس میں سب کے اور بے شک وہ اس میں سب سے آگے بھیجے جائیں گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی لڑکی کی ولادت کی خبر سن کر ان کا تو یہ حال ہوتا ہے جو مذکور ہوا اور اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں کیسا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں یہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ بھی لڑکوں کے مقابلے میں لڑکی کو حقیر اور کم تر سمجھتا ہے نہیں اللہ کے نزدیک لڑکے لڑکی میں اس حوالے سے کوئی تمیز نہیں ہے یا تمیز نہیں ہے نہ جنس کی بنیاد پر حکارت اور برتری کا تصور اس کے ہاں ہے نہ جنس کی بنیاد پر حکارت اور برتری کا تصور اس کے ہاں ہے یہاں تو صرف عربوں کی اس ناانصافی انصافی اور سراسر غیر معقول رویے کی وضاحت مقصود ہے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ اختیار کیا تھا درآن حال یہ کہ اللہ کی برتری اور فوقیت کے وقائل بھی تھے جس کا منطقی نتیجہ تو یہ تھا کہ جو چیز یہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے اللہ کے لیے بھی اسے تجویز نہ کرتے لیکن انہوں نے اس کے برعکس کیا یہاں صرف اسی ناانصافی کی وضاحت کی گئی ہے پھر یعنی کافروں کے برے اعمال بیان کیے گئے ہیں انہی کے لیے بری مثال یا صفت ہے یعنی جہل اور کفر کی صفت یا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی جو بیوی اور اولاد یہ ٹھہراتے ہیں یہ بری مثال ہے جو یہ منکرین آخرت اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں پھر یعنی اس کی ہر صفت مخلوق کے مقابلے میں اعلیٰ و برتر ہے مثلا اس کا علم وسیع ہے اس کی قدرت لا متناہی ہے اس کی وجود عطا اس کی جود عطا بے نظیر ہے ولا هذا القیاس یا یہ مطلب ہے کہ وہ قادر ہے خالق ہے رازق اور سمیع و بصیر ہے وغیرہ بھوالِ فتح قدیر یا بری مثال کا مطلب نقص كوتاہی ہے اور مسئل اعلی کا مطلب کمال مطلق ہر لحاظ سے اللہ کے لیے ہے بھوال تفسیر ابن کثیر پھر یہ اس کا حلم اور اس کی حکمت و مصلحت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی نافرمانیاں دیکھتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی نعمتیں صلب کرتا ہے نہ فوری مواخذہ ہی کرتا ہے حالانکہ اگر ارتقاب معاشیت کے ساتھ ہی وہ مواخذہ کرنا شروع کر دے تو ظلم و معاشیت اور کفر و شرک اتنا عام ہے کہ روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہے کیونکہ جب برائی عام ہو جائے تو پھر عذاب عام میں عذاب عام میں نیک لوگ بھی ہلاک کر دیے جاتے ہیں تاہم آخرت میں نیک لوگ عند اللہ سر خرو رہیں گے جیسا کہ حدیث میں وضاحت آتی ہے۔ اذا انزل الله بقوم عذاباً اصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على اعمالهم بہ हवाले صحیح البخاری حدیث نمبر 7108 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2879 پھر اللہ تعالی انہیں ایک خاص وقت تک محلت دیتا ہے اور اس میں کئی حکمتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے دوسری یہ کہ ان کی اولاد جو اللہ کے علم کے مطابق پیدا ہونی ہے وہ پیدا ہو جائے پھر یعنی بیٹیاں یہ تکرار تاکید کے لیے ہے پھر یہ ان کی دوسری خرابی کا بیان ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ نا انصافی کا معاملہ کرتے ہیں لیکن ان کی زبانیں یہ جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کا انجام اچھا ہے ان کے لیے بھلائیاں ہیں اور دنیا کی طرح ان کی آخرت بھی اچھی ہوگی حالانکہ ایسے نہیں ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے نہ یہ ممکن ہی ہے پھر یعنی یقیناً ان کا انجام اچھا نہیں برا ہے اور وہ ہے جہنم کی آگ جس میں وہ دو کے پیش روح یعنی پہلے جانے والے ہوں گے فراتون کے یہی معنی حدیث سے بھی ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انََ فرات على کماحود بحوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 6575 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2290 مطلب میں حوض کوسر پر تمہارا پے شروع ہوں گا مفرتون کے ایک دوسری معنی یہ کیے گئے ہیں کہ انہیں جہنم میں ڈالنے کے بعد چھوڑ کر فراموش کر دیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی قسم البتہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلی قوموں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے خوش نما کر دیے چنانچہ آج وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اور ہم نے آپ پر کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ ان پر وہ چیز واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں اور وہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَضَّ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ اور اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے البتہ نشانی ہے جو سنتے ہیں وَإنَّ لَكُم الانعام بطونه من بین فرث ودم خالصا اور بے شک تمہارے لیے چوپائیوں میں بھی عبرت مطلب غور و فکر کا سامان ہے ہم تمہیں پلاتے ہیں اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے گوبر اور لہو کے بیچ سے خالص دودھ پینے والوں کے لیے آسانی سے حلق میں اتر جانے والا ہے اور کھجوروں اور انگوروں کے کچھ پھل ہیں وہ ہیں جن سے تم نشہ مطلب آور شراب تم نشہ اور شراب اور اچھا رزق حاصل کرتے ہو بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں واو احا ربک الالن نحلی ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومن ما يعرشون اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ تو پہاڑوں میں گھر مطلب چھتے بنا اور درختوں میں اور ان میں جو لوگ چھپر بناتے ہیں ثُمَّ اَكُلِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَسْلُكِ سُبُولَ رَبِّكِ ذُلُولَ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ قومی پھر ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں سے کھا رس جوس پھر اپنے رب کی آسان کی ہوئی راہوں پر چل ان کے پیٹوں سے مختلف رنگوں کا مشروب مطلب شہد نکلتا ہے اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے بے شک اس میں بھی غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف جس کی وجہ سے انہوں نے بھی رسولوں کی تکزیب کی جس طرح اے پیغمبر قریش مکہ تیری تکزیب کر رہے ہیں پھر الیوم سے یا تو زمانہ زمانے دنیا مراد ہے جیسا کہ ترجمہ سے واضح ہے یا اس سے مراد یوم آخرت ہے کہ وہاں بھی یہ ان کا ساتھی ہوگا اور اس کا ساتھی ہونا فائدے کے بجائے فائدے کی بجائے نقصان و ہرمان کا باعث ہے نقصان و ہرمان کا باعث ہے یا ولیہم میں ہم کا مرجے کفار مکہ ہیں یعنی یہی شیطان جس نے پچھلی امتوں کو گمراہ کیا آج وہ ان کفار مکہ کا دوست ہے اور انہیں تکذیب رسالت پر مجبور کر رہا ہے پھر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبیہ کو بیان کیا گیا ہے کہ عقائد و احکام شرعیہ کے سلسلے میں یہود و نصارہ کے درمیان اور اسی طرح مجوسیوں اور مشرقین کے درمیان اور دیگر اہل ادیان کے درمیان جو باہم اختلاف ہے اس کی اس طرح تفصیل بیان فرمائیں کہ حق اور باطل واضح ہو جائے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 الانعام چوپائے سے اونٹ گائے بھیڑ اور بکری مراد ہوتے ہیں پھر یہ چوپائے جو کچھ کھاتے ہیں معدے میں جاتا ہے اسی خوراک سے دودھ خون گوبر اور پیشاب بنتا ہے خون رگوں میں اور دودھ تھنوں میں اسی طرح گوبر اور پیشاب اپنے اپنے مخرج میں منتقل ہو جاتے ہیں اور دودھ میں نہ خون کی رنگت شامل ہوتی ہے نہ گوبر پیشاب کی بدبو سفید اور شفاف دودھ باہر آتا ہے جو نہایت آسانی سے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے پھر یہ آیت اس وقت اتری تھی جب شراب حرام نہیں تھی اس لیے حلال چیزوں کے ساتھ اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے لیکن اس میں سکرن کے بعد ورزقن حسنا ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شراب رزق حسن نہیں ہے نیز یہ صورت مکی ہے جس میں شراب کے بارے میں ناپسندیدگی کا اشارہ ہے پھر مدنی صورتوں میں بتدریج اس کی حرمت نازل ہو گئی پھر وہی سے مراد الہام اور وہ سمجھ بوجھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طبعی ضروریات کی تکمیل کے لیے حیوانات کو بھی عطا کی ہے پھر کوئی سرخ کوئی سرخ کوئی سفید کوئی نیلا اور کوئی زرد رنگ کا جس قسم کے پھلوں اور کھیتوں سے وہ خوراک حاصل کرتی ہے اسی حساب سے اس کا رنگ اور ذائقہ بھی مختلف ہوتا ہے پھر شہد کی مکھی پہلے پہاڑوں میں درختوں میں اور انسانی عمارتوں کی بلندیوں پر اپنا مصدس خانہ اور چھتہ اس طرح بناتی ہے کہ درمیان میں کوئی شگاف نہیں رہتا <تصفح> پھر وہ باغوں جنگلوں وادیوں اور پہاڑیوں میں گھومتی پھرتی ہے اور ہر قسم کے اچھے پھلوں کا جوس اپنے پیٹ میں جمع کرتی ہے اور پھر انہیں راہوں سے جہاں جہاں سے وہ گزرتی ہے واپس لوٹتی ہے اور اپنے چھتے میں آ کر بیٹھ جاتی ہے جہاں اس کے پیٹ سے وہ شہد نکلتا ہے جسے قرآن نے شراب سے تعبیر کیا ہے یعنی مشروب روح افزا پھر شفا ان میں تنوین تعظیم کے لیے ہے تعمیم تعمیم کے لئے نہیں یعنی شہد میں بیماری یا بیماریوں کے لیے عظیم شفا ہے یہ نہیں کہ مطلق ہر بیماری کا علاج ہے علماء طب نے بھی سراحت کی ہے کہ شہد کے شہد یقیناً ایک شفا بخش قدرتی مشروب ہے لیکن مخصوص بیماریوں کے لیے نہ کہ ہر بیماری کے لیے جب بعض نے اسے عموم پر رکھا ہے بعض نے اسے عموم پر رکھا ہے یعنی ہر بیماری کے لیے شفا ہے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ مطلب میٹھی چیز اور شہد پسند تھا بحالِ صحیح البخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو چودہ ایک دوسری روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں میں شفا ہے فصد کھلوانے مطلب پچھنے لگانے میں شہد کے پینے میں اور آگ سے داغنے میں لیکن میں اپنی امت کو داغ لگوانے سے منع کرتا ہوں بحال صحیح البخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو تریاسی حدیث میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ اس حال مطلب دست کے مرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد استعمال کرنے کا مشورہ دیا جس سے دستوں میں اضافہ ہو گیا آ کر بتلایا گیا تو دوبارہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پلانے کا مشورہ دیا جس سے مزید دست آنے لگے اور گھر والے سمجھے کہ شاید مرض میں اضافہ ہو گیا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ اللہ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے جا اور اسے شہد پلا چنانچہ تیسری مرتبہ شہد پلایا تو اسے شفائے کاملہ حاصل ہو گئی بہوالے صحیح البخاری بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو سولہ اور صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو سترہ